بیٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین سلسلہ ہوگا مدنی مذاکرے کی مدنی اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ کال بھی کر سکیں گے اور نگرانی شورا بھی تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ اللہ مفتی صاحب بھی موجود ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ یہ کہ ہم ان سے اس مدنی پھول کے حوالے سے آ, کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے اور آ, کچھ اور آ, اس کی برکتیں پائیں گے تو ہمارے اس سلسلے میں ماشاءاللہ اللہ یہ جو آ, سوالات امیر علیہ سنت سے کیے جاتے ہیں اور اس میں جو امیر علیہ سنت جوابات عطا فرماتے ہیں تو اسی کے آ, کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم مزید اس گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتے ہیں اور آ, مزید اس میں ہم اس کی برکتیں پاتے ہیں تو مفت صاحب یہ ایک سوال جو امیر علیہ سنت سے ہوا باروی شریف کے حوالے سے تو اس میں ایک بات چلی تھی کہ کھانا کھلانا میلاد شریف کے حوالے سے اور امیر علیہ سنت نے جو اس حوالے سے مدنقول عطا فرمایا کہ سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت کا جو کال اس طرح سے بیان ہوا کہ ایسا کھانا ہو کہ جس کا ہر جوس کھا لیا جائے تو یہ ایک بڑا ہی پیارا ایک کانسیپٹ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیا جاتا ہے کہ نیاز کا خاص کر جو ہے وہ بڑا احترام ہو اور یہ کہ کوئی بھی اس کا جو ہے وہ دانہ ضائع نہ ہو تو بعض اوقات اس میں اس چیز کی احتیاط نہیں کی جاتی یعنی یوں سمجھے کہ وہ نیاز جب ہوتی ہے نا تو اس کے بارے میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو تو لوٹ کر کھاتے اور جب وہ کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کو پھر گرانا اور پھر جو بھی اس میں افراد ہوتے ہیں تو اس کو یعنی کہ میں بات سن رہا تھا تو بات سنتے سنتے یہ بات آ رہی تھی ذہن میں کہ اس معاملے میں پکانا یہ بھی ایک الگ کام ہے بھرنا یہ بھی ایک الگ کام ہے بانٹنا یہ بھی ایک الگ کام ہے کھانا یہ بھی ایک الگ کام پھر کھانے کے بعد جب برتن اس کے جب جمع ہوتے ہیں اور وہ دھلتے ہیں تو یہ سب الگ کام ہے تو جو ایک تصور بند رہا تھا اس وقت امیر علیہ کی گفتگو سے اور آپ اس میں ایک معاشرے کا ایک جو ایک اکاسی فرما رہے تھے نقشہ کھینچ رہے تھے تو یہ تو یوں سمجھے کہ بگاڑ اتنا ہے کہ اس کو تو کیسے یہ سنورے اور کیسے اس کو ہم کور کریں نگران شرح بھی موجود ہیں تو کچھ اس میں مزید کچھ رہنمائی فرمائے کہ یہ جو امیر علیہ کا جو ذہن ہے کھانا نیاز کے حوالے سے تو چونکہ ظاہر مدنی چینل جو دیکھتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں آپ کی گفتگو پر بڑا ایک جذبہ بڑھتا ہے ان کی گفتگو سن کر تو اس بارے میں آپ کیا مزید مدنی الحمد الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ناظرین کی ہم کالز بھی شامل کرتے ہیں دیکھیں آج بھی اس کا سلسلہ ہے یا نہیں ہے اور آ جمین رہی بات کیسے ہوگا تو آپ نے اس کا خود ذاتی طور پر مشاہدہ کیا ہوگا جب ہمارے یہاں ماہ رمضان مبارک اتقاف ہوتا ہے تو جب پہلی بار امیس کے ساتھ آپ نے اسلامیہ کو کھاتے دیکھا ہوگا اور اسلامی بھائیوں میں بھی کھاتے دیکھا ہوگا تو وہ جو پہلی افطاری ہوتی ہے نا اس کے بعد جو کھانے جو تھال میں جو کھانا بچا ہوا ہوتا ہے وہ جو خان کا حال ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی گھر سے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنی اس ماحول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کھانا بچا ہوا ہے کھانا گرا ہوا ہے تو یہ بڑا عجیب حال ہوتا ہے اب رات مدنی مذاکرے میں ان کی تربیت ہوتی ہے اگلے دن تربیت ہوتی ہے دو چار دن ان کی کھانے پینے کے حوالے سے کہ کیسے کھانا چاہیے تو گرانا نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ صاف برتن صاف خان وغیرہ کا خیال تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایک آدھ ہفتے یا دو پانچ چھ دنوں میں الحمدللہ رب العالمین ہمارے یہ جو تھال ہوتے ہیں یہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور ایک تعداد ہوتی ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھال انہوں نے دھوئے ہوئے ہیں تو یہ جو مطلب کہ جو معاملات اور جو مناظر ہیں یہ اپنی مثال آپ ہیں کہ سمجھاؤ کے سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے وزق <فَعْمُمِنِين> اور سمجھاؤ کے سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیکھیے یہ تھال آپ کہیں گے کہ یہ تھال دھلے ہوئے اے یہ دھلے ہوئے نہیں ہیں یہ تھال دھلے ہوئے نہیں ہیں یہ اسلامی بھائی صاف کرتے ہیں صاف کر کے اس سے وہ دھو کر پی لیتے ہیں تو اچھا یہ جن کے تھال کو دکھایا جا رہا ہے ان میں ایک تعداد وہ ہوگی کہ انہوں نے شروع کے دنوں میں جو تھال کا حال کیا ہوگا اور تھال بھی, بھی حل ہو گیا ہوگا مگر سمجھانے سے فرق پڑتا ہے اسی طرح نیاز وغیرہ کا تو اگر ہم ماحول بنانے میں کامیاب ہو جانا دیکھیں نا ایک نیاز فیدان مدینہ میں بھی ہوتی ہے ہمارے وہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاجی زمزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حاجی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بھی ایام منائے جاتے ہیں اور کرنے والے ان کے بھی جیسے حج ہمارے گھروں میں نیاز ہوتی ہے کئی جگہوں پہ نیاز ہوتی ہے تو ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا کہ پھینکم پھیک اور ضائع کرنے کا سلسلہ ہو تو جو مدری مذاکرے کی جو برکتیں جیسے کہ وہ رات کھانا کھایا انہوں نے افطار میں مغرب کے بعد رات ہی مدنی مذاکرے میں تربیت ہوئی پھر تربیت ہوئی دو چار دنوں تک مدنی مذاکرے کے ذریعے تربیت ہوتی ہے اسپیشلی جو میل سنت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ان میں زیادہ فرق آنا شروع ہو جاتا ہے ان کے نیوالے چھوٹے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک مینرس آنے شروع ہو جاتے ہیں مینرس آف ایٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں اسلامک مینرس ایٹنگ تو وہ آٹومیٹیکلی وہ الحمد شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ہے آپ جو فرمانے کیسے بہتر ہوگا تو بہتر ہونے کے لیے بہتر ماحول بہت ضروری ہے اور دعوت اسلام میں کیا مدنی ماحول الحمدللہ بہترین مدنی ماحول یعنی میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں آپ کو سن رہا ہوں تو اب میں انتظار کروں کہ کوئی مجھے آ ترغیب دلائے یا آج سے میں اس کام کو لے کے آگے بڑھوں اپنے گھر میں شروع کریں کرے آپ بتائیے جتنے بھی نیاز وغیرہ میں بھی ہم جاتے ہیں یا یہاں وغیرہ. نیاز کی آپ نے خالی مثال دے دی میں تھوڑا سا اس پر وہ مجھے یوں ہو رہا ہے کہ نیاز میں عماً لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پتا نہیں کون لوگ نیاز کھانے کے لیے آ گئے میرا خیال ہے نیاز میں اتنا کھانا ضائع نہیں ہوتا ہوگا جتنا کھانا یہ اپ ٹو ڈیٹ دعوتوں میں ضائع ہوتا ہوگا نیاز میں تو چلو ایک تھال میں ایک ہی آئٹم ہے اور یہاں جو جنٹر میں نظرات ہوئی جو دعوتوں میں جو جاتے ہیں اور پلیٹوں کی پلیٹیں بھرتے ہیں دو ادھر مرغی کو چک مارے دو مچھلی کھائی یہ کھائے وہ کھایا سلاد ادھر ضائع ہو رہا ہے تو کسٹرڈ ادھر ضائع ہو رہا ہے فرائی ادھر ضائع ہو رہی ہے سالن یوں رکھ کر چلے گئے چاول ادھر پڑے ہوئے اور وہ جو دو چار اور آئٹم ہوں گی تو وہ الگ ضائع ہو رہی ہوتی ہیں بوتل آدھی رکھ کر آدھی پی کر آدھی رکھ دی پانی وہاں ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو ضائع ہونے کا تصور جو ہے نا یہ صرف نیاس تک کہنا یہ ہو سکتا کہ شاید کسی کو یہ اعتراض دماغ میں یا بس لائے کہ یہ نیاز بھی کھانے والوں کا یوں ہوتا ہے تو یہ تو نارملی دعوتوں میں سے زیادہ ضائع ہوتا ہے تو اصل تو ضائع ہونے کو اگر ہم بچانا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں میں ہی والد اور والدہ کو ہی یا جو دعوت اسلامی کے مدی ماحول سے وابستہ ہیں یا جو دیکھتے سنتے ہیں ان کو گھر میں ہی تربیت کرنی پڑے گی اور ان کی وہ صفائی ستھرائی کا نظام بنانا پڑے گا بہت اچھا اس میں اس میں تو مفتی کچھ وعدے بھی بیان ہوتی ہے نا کہ اگر ضائع کیا جاتا ہے تو اس پر بھی جی ظاہر کے اصراف کی جو صورتیں بنیں گی تو اس میں پکڑ بھی ہوگی کہ بغیر کسی وجہ اس طرح کی چیز کو ضائع کرنے کی بنیاد پر تو کیا میرے سنت سنت دامد برکات و ملالیہ کا ایک فیضان ہے کہ ماشاءاللہ ایسی بہت ساری باتوں کی طرف آپ توجہ دلاتے ہیں کہ جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ یہ جاتی نہیں ہے امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ جزیہ یقین عرصہ ادراس سے فتح رضویہ کے اندر موجود ہے لیکن اس کو اس طریقے سے واضح کرنا کہ ایسی چیز بنائی جائے کہ جس میں وہ ایک, ایک جز اس کا کھا لیا جائے یہ عام طور پہ بیان نہیں کیا گیا امیر علیہ برکات برکاتم العالیہ نے اس کو بڑا واضح فرمایا ہے تو یہ ان کی تربیت ہے اور ان کی ایک سوچ ہے جو اچھی چیز ہے کہ جس طرف بندے کی توجہ ہوتی ہے جس طرف سوچ ہوتی ہے وہ ایسی باتوں کو بیان کرتا ہے تو امیر السنت واقعی اس حوالے سے بہت محتاط اور بہت زیادہ اس چیز کا خیال کرنے والے ہیں کہ کوئی چیز بھی بندے کی ضائع نہیں ہونی چاہیے اسراف نہیں ہونا چاہیے اچھا جو, جو پہلا سوال ہوا تھا کہ عاشق رسول کیسے بنا جائے تو اس کی حوصلہ افزائی تو امیر نے فرمائی لیکن وہ پھر وہ جو ہوا حقیقت, کا جی حقیقت بیان کی او چھت پر جیسے اونٹ نہیں ملتا جی. <تصف> اس طرح اصل میں یوں نارملی ایک عشق رسول>, رسول کا ایک اپنا انداز ہے لیکن عاشق رسول کے بعض علامات کتابوں میں لکھی ہیں اور ان علاماتوں کو بھی پڑھنا چاہیے محبت کی نشانیاں محبت کی علامات محبت کے دلائل تو یہ سب کچھ اگر ہم پڑھیں تو یہ انشاءاللہ سے فرق پڑتا ہے اور کیونکہ امیر سنت کا ایک اپنا انداز ہے کہ مدنی مذاکرے میں آپ مدنی پھول بھی دے رہے ہوتے ہیں اور عمل کی ترقی جیسے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ بیان دے رہے ہیں کہ کتاب میں یہ لکھا ہے آیت یہ بیان کر رہی حدیث یہ بیان کر رہی ہے فقہ کر یہ بیان کر رہے ہیں یہ ہم دے رہے ہیں جرنلی بیانات میں یہ ہوتا ہے لیکن امین سنت کے مدنی مذاکرے میں ایک ہے آپ کی گفتگو کہ اگر ہم گہرائی میں اور آپ کی وہ وہ ہارٹ باٹم آف دا ہارٹ جس کو کہتے ہیں نا دل کی گہرائی سے ایک چیز یہ نکلتی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا اس پر یہ عمل کر لیں یہ مطلب ایک محسوس کرنے سے پتا چل جائے گا کہ یہ اس پر یہ عمل کر لیں یہ مطلب یہ اس پر اختیار کر لیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدری مذاکرے کی چونکہ ہمارے سلسلے کا نام ہی مدری مذاکرے کی مدنی مہک ہے تو مدنی مذاکرات دیکھ کر واقعات آپ کو ملے گا کہ اسلامی بھائی ماشاء اللہ عمل کی طرف آ جاتے ہیں اور گھروں میں مدنی ماحول بن جاتے دیکھے نا اب مدنی منع ہے مدنی منیا ہے یہ گھروں میں بیٹھ کر ایک تعداد دیکھ رہی ہوتی ہے ایک تعداد اسلامی بھائیوں کے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سارے کے سارے تو فیضان مدینہ نہیں آ رہے ہوتے تو ان کا گھر میں بیٹھ کر عمل آ جانا گھر میں بیٹھ کر ان کی زندگی کے انداز میں تبدیلی آ جانا گھروں کا مدنی ماحول خوشگوار ہو جانا یہ سب الحمد یہ مدری مذاکرے سننے کی بھی ایک عظیم بہاریں اور برکتیں ہیں اور پھر اسی میں خاص کر وہ جو گفتگو چلی تھی کہ مالدار شخص کے حوالے سے کہ زکوۃ لینے والے کو دھکے نہ کھلائے بلکہ خود ہو سکے تو اس کو پیش کرنے جائے اپنی زکت یہ تجربات بول رہے ہیں سنت کے اللہ, اللہ, اللہ میل سنت کے اس میں تجربات بہت ہیں کہ ایک وقت گزرا ہے کہ امیر علیہ سنت خود دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیہ جمع کرنے چندہ کرنے کے لیے خود ب نف سے تشریف لے جایا کرتے تھے دکان دکان گھر گھر تو وہاں بعض اوقات اس طرح کے انداز امیر سنت کے ساتھ بھی ہوئے ہیں اور آپ بعض ایسے واقعہ سناتے بھی ہے کہ یوں, یوں مجھے کہا جاتا رہا ہے اور پھر دعوت اسلامی کا بھی مدنی ماحول ہے مدنی احتیاط ہوتے ہیں چندہ ہوتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ اچھی تربیت ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسے چاہیے کہ حقدار تک اپنی زکوات خود پہنچانے کی بھی صحیح کرے نا یہ نارملی میں سمجھتا شاید نائنٹی نائن پرسینٹ ایسا ہی ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے حقدار جاتا ہے شاید میرا ہو سکتا ہے کہ اس میں میری کیلکولیشن کمزور بھی ہو لیکن ایک ایسا جاتا ہے ذہن کہ عموماً حقدار جو زکوٰ لینے کا حقدار ہے یا جو اس طرح مطلب کہ مذہبی اداروں کے لیے زکواتے جمع کرتے ہیں یہ خود جاتے ہیں زکواتے لینے کے لیے پھر گھنٹوں یا دنوں میں ان کا مطبت گزارتا پھر ان کو زکاط ملتی ہے مگر کم ہی ہوتا ہوگا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ لے کر اس تک پہنچے جسے زکوٰۃ دینی ہے اور اس کو زکوٰۃ دے اور جب وہ زکوٰۃ وصول کرے تو جیسے ہی وہ زکوٰۃ وصول کرے وہ تہ دل سے اس کا شکریہ ادا کرے آپ کو بہت بہت شکریہ الحمدللہ کہ آپ نے یہ زکوات وصول کر لی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہاں دینے والا احسان جتا رہا ہے یعنی اس کا گویا کہ احسان ڈال رہا ہے کہ میں نے تجھے زکوٰۃ دی یہ تجھ پر میرا احسان ہے نہ ایک یہ کیسا احسان ہے بھائی جس پر زکوات تم پر فرض تھی تم نے تو فرض ادا کر دیا جس نے زکوات لی اس نے تو آپ کے فرض ادا ہونے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے تو زکوٰ دے کر اس کا شکریہ ادا کرے جس نے آپ کی زکوٰۃ لی اگر وہ وکالت کے طور پر بھی لیتا ہے کہ آپ کی زکاط کو وہ درست جگہ پر یوٹیلائز کرے گا دیٹ مینس کہ وہ آپ کے لیے ایک سپورٹنگ رول پلے کر رہا ہے نا کہ وہ آپ سے زکوٰۃ لے رہا ہے اور آپ کی زکوات کو وہ پراپرلی یوٹیلائز کر رہا ہے اور پراپرلی ایک صحیح جگہ پر آپ کی زکاط کی وہ مطلب کہ وہ مطلب جس کو ہم کہتے ہیں استعمال کروا رہا ہے تو اس کی ایکسرسائز ہے کہ آپ وہ ایکسرسائز نہیں کر رہے وہ آپ کی جگہ پر آپ سے زکوات لے کر وہ خود اس ایکسرسائز کی طرف جا رہا ہے اور آپ کا فرض صحیح ادا ہو جائے اس کے لیے اسے کوشش کی ہے اور نارملی وہ اس طرح کی کوئی کمیشن تھوڑی لے رہا ہوتا ہے وہ تو ایک کار خیر میں حصہ لے رہا ہوتا ہے اور حقدار تک حق پہنچا رہا ہوتا ہے اور نیک کام میں آپ کی زکاط کو وہ پہنچا رہا ہوتا ہے ڈیتھ مینس کہ وہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں یہ سمجھ میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے سلو الحبیب صلی صل اللہ, صل اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی محمد مدنی چینل کے ناظرین بھی کال کر سکتے ہیں آئیے کال اپنے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں عبد الرحب ببول مدینہ کراچی سے نگرانی شرح کے بارے میں سلسلہ لکھ رہے ہیں مدنی مذاکرے کی مدنی محق سلسلے کے ذریعے مدنی مذاکرے کی ایک اہمیت میں بیٹھ رہی ہے دلوں میں اس کی اہمیت جا ہو رہی ہے مدنی علم دین حاصل کرنے کی نیت بڑھ رہی ہے لوگوں میں نیت میں پختگی حاصل ہوتی جا رہی ہے جزاک اللہ خیرا آپ نے حوصلہ افزائی کی مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یا سلسلہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امیل سنت کے بیان کردہ جو مدنی پھول تھے ایک طرح سے سمجھے کہ ہم اس کی اپنے انداز سے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کے چند ایک سوال سوالملی ہم لے لیتے ہیں کہ پورے کے پورا اب تین ساڑھے تین گھنٹے کا ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ بعض اوقات ہو جاتا ہے دو ڈائی گھنٹے کا ہو جاتا ہے ہر سوال کے جواب کا تو نہیں لیا جا سکتا اس کو رینڈملی ایک سلیکٹ چیزیں سلیکٹڈ مدنی پھول لیے جاتے ہیں یہ سمجھے کہ مدنی مذاکرے کا پورا ایک مدنی باغ سجا تھا اب اس میں سے جا کر کہیں کہیں سے کوئی ایک ہاتھ پھول ایک ہاتھ پھول وہاں سے لے لیا اور وہ ایک مدنی پھولوں کی مدنی مہک لے کر ہم سلسلہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں کہ مزید اس کی دہرائے ہو جائے اور مدنی مذاکرہ ہم دیکھیں دیکھیں دیکھیں بھی اور اس کے دیکھنے کی دعوت کو بھی عام کریں انشاءاللہ معاشرے میں بڑا مدین قلعہ برپا ہوگا اللہ کریم نے میل سنت کو بڑے تجربات سے نوازا ہے ان کے بڑے تجربات ہے, بڑے ہیں بڑے مشاہدے بڑا علم ہے عمل ہے, اور اصلاح امت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عطا فرمایا کٹ کٹ کا جیسے کہتے ہیں اصلاح امت کا جذبہ بھرا ہوا ہے اور بس آپ کی خواہش ہے کہ یہ امت نکی کے راستے پر چل پڑے تو اس میں آپ کا یہ جو بیان ہوتا ہے نا یہ بیان میں بڑا درد بیان ہو رہا ہوتا ہے اور لینے اور سننے والوں کو اس سے ان اللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہو سکتا ہے آپ بھی اس میں اپنا حصہ ضرور ملا کریں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی مذاکرہ دیکھنے کی دعوت دیں خود بھی دیکھیں ماشاءاللہ اللہ سے شروع ہے تو کل بھی ہے تو تیرہ ربی الاول تک انشاءاللہ یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہے گا اچھا ایک مدنی منہ شاید سوال میں تھے آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کم عمر کے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے سرما جو ہے وہ تیل لگانا یہ اچھا نہیں لگتا یا مطلب ان کی عادت نہیں ہے کچھ اس طرح سے اپنا اظہار بھی کیا تھا اور پھر وہ کچھ سوالات بھی پوچھے تھے تو پھر امیر علیہ سنت نے اس پر سرما لگانے کی بھی آداب بیان کیے اور تیل لگانے کی بھی آداب بیان کیے تو اب اگرچہ والدین جو ہے وہ اس معاملے میں جب سنتے ہیں تو کہ فضیلت بھی ہے اور فائدہ بھی ہے لیکن وہ کہتے نا کہ بچوں کو عادی نہیں بنایا وہ تیل لگاتے ہی نہیں ہے تو اب وہ جو یہ سمجھ لیا اب فضیلت کے پہ تیل لگا رہے اب بچے کو کیسے راضی کرے وہ تو مانتا ہی نہیں ہے نہیں بچے کو راضی کیسے کرے یہ مانتا نہیں ہے نا یہ نام ماننے کی جو عمر آتی ہے نا اس سے پہلے تیل لگا لو آپ اب. اب جیسے یہ ہے نا اب یہ اب اس کے سر پہ تیل لگاؤ تو نارملی اس کے اتنے نام ماننے کا تصور کم ہے جی جی کہ وہ تیل لگوا لے گا اب یہ جب اتنا بڑا ہو جائے گا نا جب اس میں نہ ماننے والا کام آ گیا کہ نہیں لگاؤں گا تیل نہیں لگاؤں نہیں لگانا تیل لگا تو نہیں ابھی سے اس کے تیل لگانے کی عادت ہو جائے گی سر میں تو یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جائے گا تو یہ تیل کا آدھی بنتا چلا جائے گا ہمارے یہاں عموماً جو دعوت اسلامک ہے مدنی ماحول سے دیکھے نا تو چونکہ مادری ماحول میں ہوتے ہی نہیں ہے ماڈرن ہوتے ہیں ہیئر اسٹائل کہیں گے اپنا انداز ہوتا ہے جیل لگائیں گے یہ جیل لگا گے بال جما دیں گے جیل اترے گا تو کالا رنگ بھی لے کر کالا, وہ جو کالا ہے بال سفید کر دیتا ہے جیل وغیرہ Allah. یہ بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں تو وہ ایک عادی ہو جاتے ہیں تو اب یہ جب مدری ماحول میں آتے تو چونکہ شروع سے تیل لگانے کی عادت ہوئی بھی نہیں ہوتی تو یہ اب تیل ان کو بھاری پڑ جاتا ہے لیکن عقیقہ دیکھیے اب ہمیں ہم بھی تیل نہیں لگا دیتے جب مدری ماحول میں نہیں تھے تیل کا استعمال نہیں ہوتا تھا کریم وریم لگا لی لگا لی لیکن جب مدری ماحول میں آئے تو یہ زلفوں کا بھی ذہن بنا تو یہ تب تیل کا سسٹم شروع ہوا تو آج بگا تیل کے تو سو مطلب ایسا لگتا ہے کچھ بھاری بھاری سا ہو گیا سر تو تیل تو بہت ضروری ہو گیا تو عادت ہو جاتی ہے تو بچپن سے ہی میرا خیال ہے بلکہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہ مدنی پھول فاتحہ رضویہ میں عطا فرمایا کا کہ بچپن کی عادت مشکل سے نکل دی ہے بچپن میں عادت ڈال دو نا تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے اس کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آپ نے اگر اچھی عادت ڈالی ہوگی بچپن میں تو اس کا عادی بن جائے گا اللہ نہ کرے اگر بری عادت ڈالی ہوگی تو اس کا بھی عادی بن جائے گا ایک مدنی منع کا ایک کلپ چلا تھا سو, سو, سوشل میڈیا پر کہ وہ ایک جیسے سنت کے مطابق بیٹھنے کا جو طریقہ ہے تو بالکل وہ ایسا پرفیکٹ انداز میں بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے تھے اور اسی طرح مطلب سونے کے بعد کا انداز دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہی جیسے سونے کا انداز سنت کے مطابق ہے اب باس جیسے لڑکتے ہی رہتے ہیں اور کا ایسا پرفیکشن ہوتی ہے کہ تو یہ بات جو نگران شرح فرما رہے ہیں تو واقعی اگر ہم اس پہ توجہ دیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی حوالے سے تربیت کا کوئی سلسلہ بنائیں گے انشاء اللہ جل ضرور اس کی برکتیں ملیں گی عقیدہ ختم نبوت پر بھی امیر علیہ سنت نے اللہ اس کا ایک بنیادی عقیدہ بھی بیان کیا تو آپ کا بھی ایک بڑا پیارا ایک جملہ مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ جینا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیو تو آپ مزید کچھ فرمائیں وہ یہی ہے انہی کے لیے جینا چاہیے یہ جینا ہے یہی جینا ورنہ تو کچھ ہے ہی نہیں جب نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اگر نہ جیے تو کس کے لیے جیے جنہوں جو کائنات میں دنیا میں آتے ہی جنہوں نے اپنی امت کو یاد رکھا ہمیں یاد رکھا اور رب حبلی امتی کا یہ ایک مطلب اتنا پیارا اپنے رب کے حضور عرض کر رہے ہیں یا میری امت مجھے ہبا کر دے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جینا یہی جینا ہے اعلی حضرت ہم کو پیغام دے چکے ہیں کہ دہن میں زبان دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے پیار میں آپ کی چاہت میں جینا پھر آپ کی تعظیم توقیر محبت یہ سب چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے ال لا امان علی ملا محبت اللہ آکا کی محبت یہ بس یہی ہے جو کچھ ہے اور یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے آج بھی اگر مسلمان دنیا میں سر خروئی چاہتا ہے نا تو اس کو اسی عشق رسول کا فیضان پانا ضروری ہے جو عشق رسول صحابہ کرم علی اور کے رگو پے میں تھا ویسا انداز ہونا چاہیے ویسا میر مر مٹنے کا انداز ایسا دیکھنے کا انداز کہ دیک دیکھ دیکھ کے جیا کرتے تھے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آکا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت پاک کو جتنا انہوں نے عام کیا اور اس کے رسول کا جو انداز انہوں نے اختیار کیا اطاعت رسول کا انداز جو انہوں نے اختیار کیا وہ آج اس کی اشد ضرورت ہے اور رہا ختم نبوت تو بانی عقیدہ تحفظ ختم نبوت حضرت سیدنا صدیق کے اکبر ابدی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اس پر کل بھی الحمد مجھے بیان کرنے کی شہادت نصیب ہوئی تو کل کے ہمارے بیان کا موضوع تقریباً دو گھنٹہ سے زیادہ یہ بیان کا سلسلہ رہا اور میرے بیان کا موضوع آخری نبی تھا آخری نبی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اب نہیں آئے گا نہ رسول ہے نہ نبی ہے یہ آخری نبی قرآن آخری کتاب اور آقا خود فرماتے ہیں کہ تم آخری امت ہو ہم <سلام> امت بھی آخری ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے اب کوئی نبی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے <سلام> بس یہ ہے کہ یہ بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ محبت ہے نا یہ سکھانے کی ضرورت ہے <سلام> یہ کبھی کوئی ایسا موضوع چل پڑتا ہے کوئی ایسی مطلب الٹی سیدھی بکواس کر دیتا ہے کوئی الٹا سیدھا کوئی چکر چلا دیتا ہے تو یقیناً اس میں بھی مطلب کہ ایک جوش اور غیرت کا ڈیفینے اظہار ہونا اور جیسے وہ غصہ خانہ خاکے کے کسی نے بنا دی ہے تو دنیا بھر میں اس کے رسول کا جو اس وقت جو منظر تھا وہ سب کو یاد ہوگا تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تو ہم آج سے ایک بار پھر بنائے گا ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے آکید دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ذکر کرو تو زبان کو ادب سے دھو لو انتہائی ادب کے ساتھ یعنی اپنی اولاد جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر میں ذکر کر رہی ہے تو باپ کو چاہیے کہ باپ فوراً بول دے بیٹا اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہو ادب سے کرو پیارے آقا کا نام لے رہے ہو ادب سے لو القاب سے لو وہ نام لے تو نام لیتے ہی روے اس کے, اس کے روئے میں ایک طرح سے مطلب کہ وہ توازو آ جائے آجزی آ جائے ان آ جائے روئے روئے میں ایک قسم کا خوشو آ جائے کہ میں نابیہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر رہا ہوں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا درس دینے جاتے تھے اور آپ کی کیفیت کیسی ہوتی تھی عمدہ لباس خوشبو تو یہ ایک درس تھا کہ میں ربیع پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں اور یہ حدیث بیان کرنے کے تعظیم تھی ایک حدیث پاک کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ تعظیم آپ کی محبت اور آپ کا اس طرح ذکر ماشاءاللہ شفا شریف کا جو آپ کا بیان ہے اگر کوئی شفا شریف پڑھ لے قاضی عیاض رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی تو آپ مالکی تھے حضرت قاضی یاز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہوں قاضی آز مالک رحمۃ اللہ تعالی نے خود ایک مقام پر اپنی کتاب کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا ہے کہ میں نے کتاب اس لیے نہیں لکھی کہ میں نبوت اور رسالت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دلیلیں قائم کروں یعنی یہ میرا مقصد نہیں ہے آہا. کہ دلائل بیان کروں اور نبوت کو ثابت کروں رسالت کو ثابت کروں میں نے یہ کتاب اہل ایمان کے لیے لکھی اللہ اللہ اللہ. کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات آپ کے مقام مراتیب اللہ کی طرف سے جو آپ کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح حضور اللہ اسلام سے خطاب فرماتا ہے کیسے حضر السلام سے محبت کا اظہار فرماتا ہے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگ پڑھیں تو پھر ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو اصل ہے اشفاء بار تعریفی حقوق المصطفی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچان کروانا ہے تو اس کے لیے پوری انہوں نے ایک تمہید باندھی ہے کہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کیا کہ جب یہ کمالات اور بیانات مراتی بیان کیے جائیں گے دل میں محبت بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی جیسا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے دل میں تعظیم تھی تکریم تھی وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو سامنے سامنے مظاہرہ کر رہے تھے کہ کیسے کیسے واقعات پیش آ ہیں کسی باتیں پیش آ ہیں کیسی ان کی عمدہ سیرت ہے یہ ساری باتوں کو وہ دیکھتے تھے تو پھر اس کے بعد جب یہ تعظیم و تقریم دل میں قرار پکڑتی چلے جائے گی بڑھتی چلی جائے گی تو خود بخود آپ علیہ السلاط کے حقوق کی ادائیگی یہ بندے سے ہوتی چلی جائے گی تو یہ بیان کرنے کے بعد مراتی بیان کرنے کے بعد فضائل بیان کرنے کے بعد اب یہ اس کے بعد حقوق کو بیان باشا کرتے باشا ہیں تاکہ حقوق اب ادا کرنے میں بڑی آسانی رہے گی کہ حضور علیہ السلاط اسلام کی محبت دل کے اندر ہے اب جو حقوق ادا کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پہ کرے گا جیسے میری سنت نے بڑی خوبصورت بات اس حوالے سے فرمائے کہ چن درود پاک ہیں کہ جن کو پڑھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے آہ آہ کہ یہ پڑھے جائیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا لیکن امام سنت نے بہت خوبصورت بات فرمائی آپ نے فرمایا درود پاک پڑھیں اس نیت سے نہ پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا پڑھیں اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ اسلام کی محبت اور آپ کا ہم پر حق ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ اسلام پہ درود الحبیب تو اس طرح یہ ہوگا کہ پڑھیں گے تو پڑھنا تو ہوگا ہمیں ہم آپ علیہ السلاط اسلام کے اوپر درود پاک پڑھنے آگے ان کا کرم ہے وہ دیدار کروا دیں گے بہت خوبصورت بات ہے اب ہے یہ مسئلہ کہ ہمارے یہاں ایک ہے دینی مدارس دینی تعلیم اور عاشیقان رسول کے جو یہ جامعات و دینی مدارس ہوتے ہیں دور الم ہوتے ہیں ظاہر ہے ان میں تو عشق و محبت کی جو جام پلائے جاتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے مگر اگر ہم آل اوور معاشرے پر نظر دہراتے ہیں تو ان مدارس اور جامعات میں پڑھنے والے کتنے زیادہ تر تعلیم دنیاوی اداروں میں دنیاوی جو تعلیم ادارے ہیں اس طرح رجحان ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی مبارک سیرت آپ کی محبت آپ کی تعظیم آپ کی توقیر اور آپ کے متعلق جو عقائد ہونے چاہیے وہ عقائد جو عقائد اہل سنت جس کو اکیلے وہ عقائد اتنے واضح اور عشق و محبت و خوبصورت انداز سے تحریر ہوں نصاب میں کہ جب وہ پڑھ کر ایک مسلمان پڑھ کر فارغ ہو اور وہ میٹرک سے فارغ ہوتا ہے یا انٹر سے فارغ ہوتا ہے یا جو بھی یہ اس کی گریجویشن ہوتی ہے وہ کامرس میں جا آرٹس میں جاتا ہے یا سائنس میں جاتا ہے یا کسی بھی ایجوکیشن کے ساتھ وہ چلتا ہے ایٹ لیسٹ وہ بیس پچیس بائیس تیئیس چوبیس سال یا پچیس تیس سال پڑھ کر وہ نکلا ہے اس کو یہی نہیں پتا چلا کہ مجھے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح کے عقائد ہونے چاہیے اور کون سا کلمہ مجھے کہنا ہے کون سا کلمہ نہیں کہنا چاہیے کون سی بات سننی ہے کون سی بات نہیں سننی چاہیے اسی طرح آ... اللہ تبارک و تعالی کی آ... کے لیے جو عقائد ایک... ایک مسلمان کے ہونے چاہیے ربوبیت پر اللہ تعالی کی آ... واحد اللہ شریک ہونے پر ان تمام تر چیزوں کا بیان بڑے واضح انداز میں یہ نصاب میں ہونا چاہیے جو دنیاوی کتب ہماری کہلاتی ہیں جو دنیاوی کیریکولم جو کہلاتا ہے ورلڈلی ایجوکیشن کو جس کو آپ نام دیتے ہیں اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو یہ پڑھ رہے ہیں کروڑوں مسلمان یہ جب پڑھیں اور ہمارے بچے جو یہ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ کر یہ سمجھیں ان کا آٹھ دس سال کی عمر میں چودہ پندرہ سولہ سال کی عمر میں تو ان کے اندر ایک عجیب ہی جذبہ ہوگا یہ وہ چیزیں ہیں جو سنت رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر بھی بہت زیادہ ابھارتی ہیں تو اگر ان اداروں میں ایک تو اول یہ کہ اس اداروں میں پڑھنا بھی جائز ہو کہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ بھی جائز جو پڑھا رہے ہیں ان سے پڑھنا جائز اور جس ماحول میں پڑھ رہے اس ماحول میں بھی پڑھنا جائز یہ ساری صورتیں ہوں اور نصاب پر اگر یہ سارا جو میں ارض کر رہا ہوں ہو کہ جب یہ پڑھ کر نکلے تو اس کو قرآن و درست پڑھنے آتا ہو یہ پڑھ کر نکلے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں یہ ہو اب اسی سے لوگ پروفیشن میں جاتے ہیں اسی سے لوگ زیادہ گریجویشن میں جاتے ہیں اسی سے لوگ آگے مدد ڈگریاں حاصل کرتے چلے جاتے ہیں تو اگر ان کی انہی تعلیمی اداروں میں آقائ دو جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں ایک بہترین تربیت ہوئی ہوئی ہوگی وہ کسی بھی سیٹ پر چلا جائے کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائے اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے آقائ دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا نظریہ رکھنا ہے کیا عقیدہ رکھنا ہے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے اور جب عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجھے ذکر کرنا ہے تو وہ ذکر کیسے ہوگا حتیٰ کہ ہمارے یہاں تو بدقسمتی قسمتی کے ساتھ دروتے پاک تک صحیح پڑھنا نہیں آتا تو کس طرح مطلب کہ وہ ہماری وہ عجیب و غریب حال ہے تو یہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائے اللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا اعلی عادت کا پیغام جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے پھر سے جہاں ذکر شفاط کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجئے تو اللہ نصیب کرے اور ہم سب کے روئے روئے میں بس ایسا عشق رسول بس جائے ایسا عشق رسول ہو کہ بس مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے امیر سنند ایک بڑی پیاری شعر کہتے رہتے ہیں عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے ویسے یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں تو اس میں خاص کر کسی ادارے کے جو بڑے ہیں جیسے ابھی آپ نے تعلیمی اداروں کا کہا تو زیادہ مدری چینل پہ ہوتے ہی ایسے لوگ تو جو اس طرح کی اتھارٹیز ہوتی ہیں اگر وہ اس طرح کے معاملے میں آگے بڑھے جب کفیہ کلیمات کے بارے میں کتاب ہے یہ بہترین عقائد و نظریات پر کتاب ہے ایمان کے تحفظ پر اور سادات کرام تو معراج تو انبیاء کرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دیگر قرآن کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں کیا عقائد کیا نظریات ہونے چاہیے اور کس طرح اللہ نہ کرے مطلب کوئی ایسا بول دے اور اس کا ایمان چلا جائے ساری چیزیں وہاں بیان کی گئی ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس میں ایک اور بات بھی میں نے نوٹ کی تھی کہ ٹیلی تھون کے حوالے سے بھی ماشاء اللہ ایک سلسلہ چلا اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بھی پیش کیا گیا تو دعوت اسلامی کے شوبہ اور آج تو ماشاء اللہ جو مختلف انداز میں مکتبۃ المدینہ کے معاملات بھی بیان ہوئے تو ظاہر ٹیلی تھون بھی ایک ضرورت ہے دعوت اسلامی کی تو میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ ابھی تو ٹائم ہے اور امیر علیہ سنت نے جس طرح فرمایا کہ بھائی ابھی سے ہی جمع کرانا شروع کر دیں تو میں نے تو نیت کی ہے کہ کل سے انشاءاللہ شاء اللہ مدینہ میں ہم باقاعدہ اس کا ایک اچھے انداز سے بستہ بھی لگا لیں گے تو یہاں ایک بات یہی آتا ہے ذہن میں کہ ایک تو ہوتا ہے دعوت اسلامی سے جو ریلیٹڈ ہیں تو وہ تو ٹیلی تھون کے لیے چلے اب ان کی کوششیں شروع ہو جائیں گی جو عام جنرل پبلک ہوتی ہے جس مدین چل پہ مختلف قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو کیا وہ خود ذاتی طور پر وہ خود ذاتی طور پر کیا اس میں کچھ ایسا کردار ادا کر سکتے تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں اس میں تو الحمد رب العالمین یہ جی سترہ دسمبر کو بروز اتوار الحمد دعوت اسلامی تھون کر رہی یعنی مدنی احتیاط مہم فنڈ ریزنگ یہ ہوتا ہے اور ہم اس میں جامعت المدینہ جو دعوت اسلامی کے درس نظامی کے ادارے دارالعلوم جسے عام طور پہ کہا بھی جاتا ہے اس میں علماء پروڈکشن ہے اور مدرسۃ المدینہ یہ الحمد ہمارے حفظ و ناظرہ کے مدنی منہ مدنی منیا بچیوں کے یہ مدارس ہیں تقریباً ڈھائی ہزار سے زیادہ مدارس المدینہ ہیں جس میں کم و بیش ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ مدنی من مدنی پڑ رہے ہیں ہزاروں قاری صاحبہ زمین وغیرہ ہیں اسی طرح جامع المدینہ جس میں عالم بنایا جاتا درس نظامی کا سلسلہ رہتا ہے کم و پہ چالیس ہزار کے آس پاس اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس میں عالم بن رہے ہیں باشا کورس باشا کر رہے ہیں باشا باشا اور ہزاروں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس میں پڑھا رہے ہیں اور ہیں تو ڈیفینے اس کے بھی اپنے اخراجات ہیں پھر اس کو آگے بڑھانا اور جملہ ایکسپینسیز اسپیشلی سیلریز اجارے جس کو ہم وہ ہمارے اربوں روپے کے ہیں اس کے اخراجات سالانہ اربوں روپے کے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ ٹیلی ٹیلیتون کا خاص اہتمام کیا ہے اور ہم نے اس میں تین لاکھ تیرہ ہزار یونٹ کو ہم نے ایک یونٹ دس ہزار کیا ہم نے ایک مطلب دس ہزار کا ایک یونٹ تو تین لاکھ تیرہ ہزار ہم نے یونٹ رکھے ہیں یہ تین سو تیرہ یہ اصحاب بدر کی مطلب نسبت ہے مطلب تو یہ تین سو تیرہ تو نہیں ہے تین لاکھ تیرہ ہے مگر یہ تین اور تیرہ کی ہم نے وہاں سے نسبت یہاں لینے کی کوشش کی ہے تو یہ, تو یہ تین لاکھ تیرہ ہزار تو دعوت اسلامی کے خود ماشاءاللہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور دس ہزار روپیہ ایک یونٹ ہے تو یہ کریں اور جمع بھی کریں تو اللہ نے چاہ تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا یہ ایک ٹیلی میرے پاس آ چکا ما شاء ما شاء جی ہے اور یہ ایک نیاس کا لفافہ میرے پاس آ چکا ہے تو میں تو کرتا رہتا ہوں اپنا کام ہے مجھے عبد الربی بھائی کی بات یاد آ رہی تھی کہ وہ پچھلے سال جب ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوا تو کسی شخصیت سے رابطہ جب کیا تھا تو تھرٹی نائن فیملی ممبرس تھے اب ذرا آپ نے دس ہزار تو نارملی اگر ایک گھر میں بھی چند افراد مل کر کرے تو ہر گھر سے ایک یونٹ تو آ سکتا ہے وہ کچھ کھاتے پیتے تو ان کا جب ذہن بنایا تو انہوں نے ہر فرد کے لیے ہم سر تھرٹی نائن یونٹ جو ایک گھر سے آئے تھے ہو سکتا ہے جی چھ آپ چھ ہیں میاں بیوی بی اور بچے وغیرہ یا ماں باپ وغیرہ ملا کر ملا کر تو بھائی سب کی طرف سے ایک ایک بعض اوقات بیٹا دس ہزار دے سکتا ہے تھوڑا کماتے وماتے بھی بیٹے ہلکی پھول کے کر لیتے ہیں اچھا کچھ نہیں تو چلے سب پورا گھر مل دس ہزار دے دے یہ بھی تو ہو سکتا ہے دو دو ہزار ہزار ہزار پندرہ پندرہ سو کر کے کہ بھائی ہمارے گھر کی طرف سے ایک یونٹ ہمارے گھر کی طرف سے چھ یونٹ ہمارے گھر کی طرف سے بارہ یونٹ آس پاس پڑوسی میلے والوں سے اگر آپ نے ترکیبیں بنائی آفس میں جا کر ترکیبیں بنائی اپنے جو بھی منطب کے تعلقات والے ان سے اگر آپ نے رابطہ کیا اور اس سے لیا یہ بہت بڑے و ثواب کا کام ہے راہ خدام زبدست خرچ ہے اور اس کا ثواب بہت ثواب ہے ریک قرآن کریم کی تعلیم جتنی عام ہوگی علماء جتنے زیادہ ہوں گے اوفا جتنے زیادہ ہوں گے یہ مداری سے جامعۃ المدینہ مدارس المدینہ جتنے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اسی قدر نکی کی دعوت کا سلسلہ بھی بڑھے گا تو آپ کو اس میں بالکل حصہ لینا چاہیے ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن کو حصہ لینا چاہیے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اور تمام عاشقان رسول کو اس میں حصہ لینا چاہیے اور ابھی سے ہی اپنے ذمہ داران سے ترقی بنا کر دس ہزار روپے پر یونٹ جمع کروائیں نیتیں کریں نگران و ذمہ داران نیتیں کروائیں اپنے پر لسٹ تیار کریں ایسا نہیں ہوگا بولے میں سترہ تاریخ کو کروں گا تو ایک بارہ گھنٹے میں آپ کتنا کر لیں گے ابھی تو شروع کریں اس میں اعلانات بھی ہو جائیں گے اور ان شاء ہاتھ, ہاتھ جمع بھی ہو جائیں گے اور میرے رب کی رحمت شامل حال رہی تو اگر اور اللہ کی رحمت ہم سب نے مل کر زور مار دیا تو تین لاکھ تیرہ ہزار یونٹ ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی عطا فرمائے کل پھر مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد آپ بیس مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیجئے گا عشاء کی جماعت عالمی مدنی مکل فیضان مدینہ میں سارے سات بجے آٹھ بجے تلاوت نعت سنت و برا مختصر سا بیان بھی ہو رہا ہوتا ہے سنت کی آمد بھی ہو جاتی ہے اور کل اگر ماہر ربی الاول کا چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ یہ چاند بھی دیکھنے والے دیکھ لیں گے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے المسلم کے ساتھ اور اگر چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں جلوس میلاد کا بھی سلسلہ مدنی چین میں براہ راست دکھایا جائے گا اللہ کریم ہم سب کو مدنی مذاکرے کی مدنی محک پانے کی توفی کرتا فرمائے آمین, آمین, آمین بھی جاہین نبی نمین صلی اللہ تعالیٰ وسلم صلی حبیب الله اللہ, اللہ علیہ علی